آپ کو نہیں ملے تو باقی محدثین کہتے ہیں کہ یاب نے صحیح سے آگے حدیث عزیز بن کر اس کے بعد پھر تو نقل ہے لیکن یقین حدیث کیا ہے غریب ہے تو غریب کیسے کہتی ماں یوری ہوا ہدن اچھا یاب نے آج ہی سعید انصاری فرماتے ہیں اخبر محمد ابن ابراہیم ان کا قبیلہ ہے اس کے طرف منسوب ہیں سامع الکامہ ابن و یہ القامہ مشہور تابعی اور بہت بڑے عالم ہیں یقول یہ کہتے ہیں کہ سمیع تومر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عمر صاحب سے سنی اب آپ کو بتاؤں کچھ اچھی اچھی باتیں بتاؤں یہ ضروری ہے میں آپ کو وقت نہیں ضائع کرتا بخاری پر بہت مشکل ہے ایمانی بخاری نے نمل احمد بنیاد اس جگہ کے ساتھ آٹھ جگہ ذکر کیا ہے اور ہر جگہ تم دیکھو تو یہاں تک ایک ایک استاد یہ سی نیچے اساتذہ بدلتے ہیں مسلم ہماری جلد میں ابھی میں آپ کو بتاؤں صفحہ نمبر تیرہ اور تین سو ترتالیس اور پانچ سو اکاون نکالو صفحہ نمبر تیرہ آپ نکالیں دیکھو صفحہ نمبر تیرہ ہے سنا عبد ابن مسلمہ ہے قال اخبر نام مالک امام مالک رحم اللہ ہے اردے وہ کون ہے سعید وہاں بھی یہ سعید تھا نا یہاں بھی یہ ابن سعید ہے کہ کی بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یعنی تک ایک ہی استاد ہے یا ابن سعید محمد ابن ابراہیم ان القامات یحیا کے نیچے استاد بدل گئے کہ نہیں حمیدی تھا سفیان تھا وہاں پہ اور ہیں اس طرح دوسرا کون سا سب ان میں ہوتا دیکھو اسی جگہ ہے تین سو تینتالیس بولیے اب دیکھو باپ تو عوید ہے لیکن دیکھو حدثنا محمد ابن کثیر انسوفیان حدثنا دسنا بن ابن سعید المحمد ابراہیم اور تیمیا القاواں یا اوپر ایک ہی استاد بتاتے ہیں یہاں پہ بدل گیا محمد ابن کثیر بھی آ گیا ہے پانچ سو اکاون دیکھو یہاں بھی سفید کی وہیں جگہ دیکھو عجیب اتفاق ہیں سرکار وہاں سے نہیں مل رہی کام خراب کیا تم مجھے ایسی بخاری پیدا کرو اچھا دیکھو میں نہیں پانچ رکھا ہو اب دیکھو حد مصدد دیکھ لیا حد دسنا حماد او ابن جد انہیا ان محمد ابراہیم ان القاوا ان مرا معلوم یاد تو تین تو میں نے آپ کو بتا دی نا تو تین وہ ہو گئے اور ایک ہی ہو گیا تین اور چار تین اور ایک چار جلد ثانی میں آپ کو چار جگہ اور مل مل جائیں گے تو گویا کہ اس حدیث کو آٹھ جگہ ذکر کیا ہے یا تک ایک ہی آئیں گے آگے استاد بدلیں گے تو یہ تک حدیث غریب ہے سے آگے حدیث عزیز اور پھر تواتر تک پہنچ گیا ہے یہاں تک کہ آج کی درستہ اس کا تعلق تھا کس سے سنت سے اب حدیث کے ساتھ بات کرتے ہیں اب دیکھو اب حاصل پہلی بات کرو لکھو وجود اراد الحدیث کہ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پہ کیوں ذکر کیا ہے وجہ ایراد الحدیث دوسری بات ہم کہیں گے جامعیت حاد الحدیث اس حدیث کی جامعیت کیا ہے اور تیسری بات ہم یہاں کہیں گے کہ ربط الحدیث اس حدیث کا آگے سے ربط کیا ہے اور اس حدیث کا پانچویں بات ترجمت سے کیا نسبت ہے کل کا سبق ہو گیا ہے ابھی میں آج کا سبق شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے آج یہ نہ کہیں کہ بخاری کی کل چھٹی ہوئی اتنے سبق ہوتے ہیں نا دن میں مقاری شریف کے ساہشے کے کونے میں اشارہ ہے یہ حدیث ہے موجے میں تبرانی کی ایک عورت تھی اس کا نام تھا ام کیس وہ مہاجرہ ہو گئی مدینے کی طرف ایک آدمی تھا اس نے نام نہیں لکھا کر جرم خاطا وہ اس ام ال کیس پر تو اس, اس نے پیغام نکاح بھیجا ام کیس کے طرف کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لے ام کیس نے اس آدمی کو بتایا کہ میں تو مہاجرہ ہو چکی ہوں ہجرت کی ہے اگر تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو مدینہ دینا ہجرت کر لے تو اس آدمی نے ام قیس کی نکاح کے خاطر مدینت المنورہ وارہ ہجرت کر لی تو اس کو مہاجر ام قیس کہنا شروع ہوا جب اس کو مہاجر ام قیس کہنا شروع ہوا تو لوگوں نے باتیں کی کہ یہ مہاجر اسلام ہے اور کہ مہاجر ام قیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیات اور انمان ہوا ادھر ہے لیکن اس آجز میں کچھ کتابیں دیکھی ہیں کہ میرے دوستو نبی علیہ السلاۃ السلام کے دور میں جس نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا کیا تھا وہ کون تھا صحابی تھا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک صحابی فقط ایک عورت کے لیے مدینہ آ گیا. میرے شیخ جو ہے نا چھت کے تھے نا تو میں بھی اس کا تکلیف کرتا ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شہادی رنگ خاطر مدینہ آ گیا. یہ میرا ضمیر نہیں چاہتا ہے تو اب ہم یہاں کہیں گے کہ اس اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے تھی تو اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی پورا ہو گیا ان لوگوں نے کہا یہ معاجرے میں کیس ہے معاذرے میں کیس نبی پاک نے فرمائی اس کی دل کی بات ہے اگر یہ معاجرے فقط ان میں کیس کے لیے ہے تو یہ معاجر میں کیس اور اگر اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے اطاعت کے لیے تو یہ محاجر اللہ والرسول ہے تو یہ اچھی بات ہو گئی ہے میں یہاں پہ چائے کی لے ہوں کہ بخاری کی لے آتا ہوں یہ چائے تو مجھے تبان آ جاتی ہے بھئی اگر نہ ہے تو پھر بھی میں کل آؤں گی انشاءاللہ شاء اگر زندگی ہو چائے نہ بھی ہو لیکن اگر کوئی کہے کہ مولی صاحب وہاں مرغنت ملبند چائے بھی ملتی ہے نا تو ہو سکتا ہے میں چائے بھی جہاں پیتا ہوں لیکن مقصود چاہے نہیں ہے مقصود کیا ہے بخاری شریف ہے. تو مہاجرے میں قیس کا مقصود ہجرت ہے ہجرت کے ساتھ ساتھ شرط بھی پورا ہو گیا ہے تو یہ کوئی سی بڑی بات ہے ہاں پٹھان کہتے ہیں نا وہ درویش کو جانتی جو گلی میں گھومتا ہے خیر مانگتا ہے نا تو کسی نے کہا کہ او درویش تو نے دو مذہب اڑا لیے ایک دیدار کا مزہ اور ایک خیر بھی حاصل کر لیا تو اس معاجر امر قیس نے ہجرت بھی کی معاجر بھی بن گیا امر کیس سے ساتھ شادی بھی ہو گئی یہ وجہ ایراد الحدیث سے کہ نمل امال البینیات نیت پر و مدار ہے اگر اس کی ہجرت لللہ ہے تو معاجری للّہ ہے اور اگر اس کی ہجرت فقط امر کیس کے لیے ہے تو عمراتی سیب ہوگی نکاح ہوگی مت کروں جگہ مت کرو ٹھیک ہے میرے دوستو اس حدیث کی اہمیت اس حدیث کا نام ہے حدیث المنبر انور اعمال بنیاد اس حدیث کا نام ہے حدیث المنبر اور اس کو حدیث المبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پشو اللہ نے دو باتیں لکھی ہیں ایک بات کبھی ہے اور ایک کمزور ہے ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ہجرت کے بعد منبر پر سب سے پہلے جو حدیث نے واغ نے بیان کی ہے الما نے بننی آتے ہیں آپ سمجھ گئے لیکن یہ بات جو ہے محال غور ہے یہ بات محال غور اس لیے ہے اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک نے اس حدیث کو ممبر پر بیان کی تو پھر عجیب بات ہے کہ نبی پاک نے جب ممبر پر بیان کی تو پھر یہ سعید تک غریب کیسے رہی نبی علیہ السلام نے جب ممبر پر بیان کیا تو فقط یہ فقت عمر صاحب تھے اور کسی بھی نہیں سنی پھر غریب کیسے ہوگی من عمر رضی اللہ عنہ اس لیے محدثین نے اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض کیا ہے تو کئی بات یہ ہے کہ اس کو حدیث الممبر اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے دورے خلافت میں سب سے پہلے ممبر پر جو حدیث بیان کی وہ حدیث کے نمبر اعمال بن ہے اس اعتبار سے اس کو حدیث المبر کہتے ہیں مقام حدیث امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو نصف دین ہے حدیث کیا ہے نصف دین ہے اس لیے کہ اعمال دو قسم کے ہیں اعمال قلبیہ اور اعمال جوارح تو ام العمال بنیات میں اعمال قلبیہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد کیونکہ نیت ہے اور نیت عمل قلب ہے تو اس کے بعد عمل جوار ہے تو حدیث نمل اعمال بنیاد نصف الدین کون کہتے ہیں امام شاطی رحم اللہ امام احمد بھی حنبل سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ا نمل اعمال البنیات یہ سلفی دین ہے کیا اور اس نسبت سے سرسی دین ہے کہ آؤ کو میں انشاءاللہ اللہ بیان کروں گا ایمان میں اگر زندگی رہی اور زندگی نے وفا کی تو محدثین کی اصطلاح یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے تین چیزوں سے عقیدہ اعمال اور نیت یا اس طرح کا تصدیقی قلبی اقرار لسانی عمل بل ایمان عبار کن سے تین چیزوں سے تصدیق قلب اقرار باللسان عمل امل اب تصدیق قلبی یہ عمل نیت ہے دل سے کسی چیز کو سچا کہنا یہ کس کے کام ہے نیت کا کام ہے تو چونکہ ایمان مرکب ہے تین سے تصدیق اقرار عمل سے ان بن نیات عمل کل نیت ہے تو الحدیث و سلسل دین ہے. آگے آپ بات مزیدار ہیں امام ابو حنیف رحم اللہ فرماتی الحدیث و ہے. یہ حدیث دین کا خوش، یہ حدیث ہم دین ہے حدیث پانچ ایسی حدیثیں ہیں جو کہ جن پہ مداری دین ہے اور جن کو جوامی الکلم کہتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے المسلم سلم المسلمسانی ایک المسلم المسلما یوہیب النفسی یوہیب العقی ہے دین و حتن تین من حسن اسلام الم تر کمالا یعنی ہے چار اتپو ان شاعت پانچ کتنے حدیث ہو گئے بھائی پانچ تو وہ حدیثیں جن پہ مدار دین ہیں وہ پانچ ہیں جب پانچ ہیں تو نمل احماد ان پانچوں میں سے ایک ہے تو حدیث کے نمل اعمال بنیاد کمسدین تو یہ تو وجہ ہوگی گیا ہے جامعت حدیث نمل اعمال الدین آگے وہ باتیں بیان کریں گے جن میں امام بخاری اکیلا ہے اب دیکھو بھائی جان ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری نے کوشش کی ہے کہ باب کے بعد ایسے حدیث لاتے ہیں جو کہ حدی یعنی باپ کے ساتھ اس کی مناسبت ہو اور امام بخاری جو باپ باندھتے ہیں تو حدیث سے ترجمت الباپ ظاہر کرتے ہیں اب یہاں پیچیدہ بات یہ ہے کہ باپ ہے بد الوحی کا اور حدیث سے پہلے انم العمال البنیا وہ انوال امن اسم نیت کا ذکر ہے اب کیا کریں تو بظاہر حدیث ان عمل اعمال بنیاد کی نسبت یا اس, کی اس کا ربط یا اس کا جو تعلق جو ہے ان عمل آئے باب کے بکانا بدء الوحی سے نہیں ملتا پیمانے بخاری نے پہلے ایسی حدیث لائے جس کا تعلق تھا باب سے نہیں ہے تو اس کے محدسی نے بہت سے جواب دیے ہیں کسی نے تین دیے ہیں کسی نے چار دیے کسی نے پانچ دیے کسی نے چھ دی کسی نے سات دیے ہیں تو ہم ان چلیں گے جہاں تک چلے گئے سوال پہ آپ سمجھ گئے کہ بخاری شریر میں جو اہم چیز ہے کیا ہے طرز مطلب طرز مطلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے حدیث کو ذکر کرو جس میں باپ کا مقصد ظاہر ہو تو باپ بدل بد کا آدی سے عمل امال البنیاد تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ امام بخاری کا ان عمل اعمال البنیاد سے ابتدا کرنا اس سے مقصود طرز الباب ظاہر کرنا نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ب خطبت الک ہے یہ کیا ہے یہ حدیث ب خطبت خطبۃ ہے تو خطبہ ادبی پڑھتا ہے اس کے بعد صرف اپنا مقصد پیش کرتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک موری صاحب ہوں اور وہ کہہ رہے بھائی آج جو ہے نا میری تقریر کی موضوع توحید ہے محمد بوبن صلی اللہ علیہ رسول کری اور اس کے بعد پھر آج پڑھتا ہے اب سمجھ گئے نا اور اس کے بعد کچھ حدیثی میں بھی پڑھ لیتا ہے آج میرے حدیث کا موضوع میرے تقریر کا جو موضوع ہے مسئلہ ہے ہے وقال رسول اللہ صیرحکم طالم الخر تو موضوع پہلے بتا دیا ہے اس کے بعد خطبہ شروع ہو گیا ہے بدلوئی موضوع بتا دی ہے اے نم العمال یہ حدیث منظر سے خطب ہے اس پر بعض باز کی ہے کہ خطبہ تو مقدم ہوتا ہے یا تو مؤخر ہے بدل وہیں سے اس کےجر نے جواب دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خطبہ جو ہے نہ ترجمت الباب سے مقدم ہو ترجمت الباب بطوری جمالے خطبہ بات میں بیان کر کے اس کے بعد تفصیل ہے تو حدیث یوسف میں عبداللہ یوسف کے حدیث میں صرف زور وئی کیفیات کی ذکر ہیں. ایک ہو گیا دوسری بات کہ ترجمت الباب نے ابھی ترجم الباب بعد میں بیان کریں دوسری بات وجو اراد الحدیث یہ ہے امام بخاری یہاں پہ اپنی نیت اور اپنا اخلاص آپ کو بتانا چاہتے ہیں بطور تحدیث بن نعمت سبحان اللہ نقطہ یاد کرو یہ بہت اچھا جملہ ہے امام بخاری یہاں پہ اپنی نیت کو آپ نیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تحدیث بن نعمت کہ تم کہو کہ امام بخاری نے باپ باندھ لیا ہے اب باپ کے ساتھ موافقت آزیش لائے گا اور یہ اتنا مشکل اتنا مشکل امام بخاری ہمیں اپنا علم بتانا چاہتے ہیں یہ تبخر بل علم کرنا چاہتی فخر کرتی تفخر کرتی انہیں بتا دی نملام بنیاد بن طالب علم ہو نیت کی بیت ایک اللہ جاننے والا ہے یہ مجھے فخر و تکبر نہیں ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اتنا ملام بن نہیں یاد بس میں آ ہے اس کو یاد کرو کہ اتنی بڑی بارد. کتاب اور اتنی مغلق کتاب امام بخاری یہاں پہ اپنا ارما میں تب فی علم مقصد ہے وہ طالبل و نہیں نہیں نملام بن یاد اللہ جانتا ہے میں فخر نہیں کرتا میرے نیت میں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بخاری کی یہ خصوصیات ہیں یہ تا بن نعمت کے طور پر ہے تکبر کے طور پر نہیں ہے دو نمبر تین وہ جو ایراد حدی امام بخاری یہاں پہ ذکر کرتے ہیں معلم اور متعلم دونوں کو نصیحت کے طور پر تو نصیحت تو مخصوص سے پہلے ہے نا بابا نصیحت آپ کو نصیحت کرتے ہیں ہوملی صاحب ہوم صاحب آپ بخاری پر آئیں اس نیت سے نا کہ تجھے لوگ مولانا کہیں تجھے لوگ شیول عدیث کہیں تیرے علم کی چرچے ہوں نا نا نا للہ للہ نام نہ ہو شہرت نہ ہو تلب کو بلت بلا عدیث مقصود اے مودی صاحب آپ بخاری پڑھتے ہیں اس نیت سے نہ کہ تم کو لوگ مودی صاحب مولانا کہیں بھائی مفتی صاحب ہو گئے مودی صاحب ہو گئے فارغ و تحصیل ہو گئے نا نا صرف اللہ ہی کے لیے پڑھو اور اللہ ہی کے لیے پڑھاؤ ان نہیں آتا تین باتیں ہو گئی ہیں آگے ترجمت الباب سے مناسبت کو نہیں آج کا سبق ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ تو لگتے ہیں تو پھر آپ اس میں پھر اس کا تکرار بھی کرو سرج مت الباب آسان طریقہ یہاں یہ ہے کہ باب کے پکانا بد لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے بت الوہی سے کتاب کو شروع کی حدیث لائے انم العمال الدینیات اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو وہی کے وہی کے مسائل نہیں ہیں تو ان ولا کا باب بدقل وہی سے کیا مناسبت ہے کیا ربط ہے امام بخاری بتاتے ہیں طالب علم امام بخاری بتاتے ہیں طالب علموں بدلوئی العال قلعہ انا او ہے نا ال قرآن سن چکے ہو یہ وہی کی ایک قسم ان ملامل بنیات وہی کی دوسری قسم وہی وہی جلی بھی ہے اور وہی مطلو بھی ہے تو وہی غیر مطلوبی ہے بس سمجھ گئے جناب اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہونا تو ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہاں چھ حدیث ہی ہیں اگر بدل وہی کے معنی یہ ہو کہ کس طرح شروع ہوئی ہے تو پھر ایک دو حدیث میں مسئلہ آتا ہے باقی میں تو نہیں ہے تو ہم نے کیا کہا تھا مشاکش رحم اللہ کو جملہ کہ مقصود فقط بدل وہی ضوری واہ نہیں ہے شروعی وہی مال کی ہے اور مال حالات ہے طالب علم سن چکے ہو انہ لے کر وہی ایک قسم وہی جلی ابھی سن لو نملامال بنیاد وہی حسی اگر قرآن وہی جلی ہے اور واجب العمل ہے تو عدیث وہی حسی بھی, بھی واجب العمل ہے ہاں فاص یہ کہ کثریت اور غیر قتل میں فرق ہے لیکن دونوں وہی ہے ان شاء ترجمت الگ ہو گیا ہے کتنے <تصفح> ہو گئے چار بات ہو گئی پانچویں بات ان سے مناسبات ہے آپ میں کوئی حافظ صاحب ہیں کون ہیں اچھا ماں نا سر شرع لكم من نو شرال ماؤسا وی نو ول او ہے نا کابراہیم اندیم مسجد راجا امام بخاری رحم اللہ نے جب انہ پڑا پڑھنا تو فرق امام بخاری کے ذہن چلے گی صورت عشورہ انعیم الدین انا, انا کا کما ہے نا آپ کو ہم نے وہی ایسے کیے جیسی نوح علیہ السلام کو باقی انبیاء کو آپ کو بھی نوح علیہ السلام کو بھی نو علیہ السلام کو بھی عیسی علیہ السلام کو بھی وہی انعقیم الدین تھا اور ان عکیم الدین کا معنی ہے ان اخلصو اللہ یہ جی تو الدین قلب ہے سنم یاد ہو گیا بھی ایسا او کا بیان کرنے کے بعد انعقیم الدین کی طرف متوجہ ہو گئے جب انعیم الدین کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہی کل انبیاء کیا ہے الخلاص یہ صورت بیا میں آتا ہے وہ اما امر اللہ, اللہ مخلصین الحدین جی اخلاص کس کا کام ہے ہاتھ کا کام ہے آنکھوں کا کام ہے پاؤں کا نہیں, نہیں اخلاص تو کیا ہے دل کا کام ہے دل سے کس ہوتا ہے اخلاص کا کامیا تو قرآن بدء ان الیکلام البنیا کیا مانا ان کو حکم دیا گیا اخلاص کا وہی کا وہی جلی میں حکم دیا گیا اخلاص کا ملام البنیات تو حدیث میں بھی اخلاص کا ذکر ہے جس نا میں امر بھی اخلاص الدین ہے تین ملامال البنیاد میں بھی امر بھی اخلاص الحمدللہ امام بخاری کی عوام سے بہت کیت کی امام بخاری رحم اللہ کے چھٹی بات امام بخاری رحم اللہ نے انمت اعمال البنیاد ذکر کیا اور باب ہے باب بدکل وحی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ محترم آست قرآن ذکر کیا یا تو ان نمل اعمال لایا امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج کی قرآنی سن چکے ہو اب حدیث مبارک سنو اب حدیث میں ان نمل اعمال و بن اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بتائی ہے تو مکہ میں بدل وہی وہاں سے ہوئی وہاں سے سدوری وہی ہوئی تو مکہ مکہ محل زہوری وہی مدین المنورہ محل محالی تشہیر وہی شروع وہی کہاں سے ہوئی مکہ سے تشہیر وہی کہاں ہوئی مدینہ منورہ سے تو اس لیے اعمال حجی حدیث ممبر لا کر بتایا کہ بد وہی زوری وہی مکی سے ہوئی تو تشیری وہی تو اسی طرح سواد اعمال کا کیا وجود نیت پر ہے کسی عمل کو اس طرح کو کسی عمل کو شرعی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہی سے نہ ہو تو اسی طرح کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت سے نہ ہو تو بابو کیا بکانہ بدلوہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یعنی امال شرعیہ کی وجود کا مدار وہی ہے تو امال شرعیہ کی قبولیت کا مدار نیت ہے اس طرح کے لوگ وجود اعمال کا مدار وہی تو قبولیت اعمال کا مدار نیت ان نمل امال نیات اپنی نیار کو درست کر کے بخاری شریف کو پڑھو ان نمل امال بن کا مدار جو ہے وہ کیا ہے وہ نیت پر ہے بس آگے جائیں تھک جاؤ اب یہ کہ آگے تو بھی بہت مباحث پڑ پڑے گی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علسم یقو الم الامل بنیاد وہ نمالی مرمانوا یہ پھر بہت لمبا ہو جائے پھر ختم تو نہیں ہوتے پھر درمیان میں رہے گا اس لیے کہ آپ ایک تو یہ کہ نمل امال البنیات ایک عمل ہے ایک فعل ہے ایک نیت ہے ایک ارادہ ہے پھر شرطزائے میں مغائرت ہے یا تو مغیرت نہیں ہے اور پھر دنیا کیوں ذکر کیے پھر عورت کیوں ذکر پھر مباعث کسیرہ ہیں تو اس لیے انشاءاللہ کل کے درس میں مکمل ہو جائے گا آج کے درس میں ہم نے دو سبب پڑھ لیا اور وزیر حدیث جامعت حدیث اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترجمہ طلبا حدیث میں مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ کا رسول انداز اللہ سے اور رواتی بات سنتے اور روات حدیث پہ بات ہو چکی ہے اسی طرح حدیث مبارک کی جامعیت اس پہ بھی بات ہو گئی ہے کہ اس حدیث کا نام محدثین کے اصطلاح میں اس کو حدیث الممبر کہتے ہیں جتنے حدیث ہیں نا کتاب الایمان تک چھ اس کے علاوہ حدیث ممبر ہے تو اس دوسرے نمبر والے حدیث جو ہے تو تیسرے نمبر جو ہے وہ حدیث موسوم با حدیث تیسری نمبر اس حدیث کا نام ہے المسلسل اعمال بالنیات اس کو حدیث النیت بھی کہتے ہیں اور اس کو حدیث النیات بھی کہتے ہیں اور اس کو حدیث المبر بھی کہتے ہیں اور حدیث کی جامعیت اس کے بارے میں ہم نے کہا ہے امام شافی علیہ رحمت فرماتے کہ یہ حدیث ان عمل اعمال بن یہ حدیث نصف العلم ہے اس لیے کہ علم ایک نیت ہے اور ایک عمل بالجوارح ہے تو یہاں چونکہ نیت کا ذکر ہے تو حدیث الیت نصف العلم امام احمد ابن حمبل رحیم اللہ ہیں کہ یہ حدیث سلسی علم ہے اس لیے کہ جو علم تین چیزوں سے عبارت ہے تصدیق اقرار عمل بالجوار تو وہ تصدیق کیا ہے وہ اتنی ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نیت خمس العلم یا خمس الدین ہے تو چار اور حدیث ہیں جس پر بنیاد حدیث ہیں اور جب آپ حدیث پڑھیں گے تو مختارات ابی داؤد وہاں پانچ ذکر ہوتے مختارات ابی داؤد تو ان میں ایک حدیث ہے انم نملعمال و المسلم سلیم المسلم تیسرا لائبن احادمہ تائب السیماخی چوتھی حدیث اتقش شبہات پانچویں حدیث من حسن اسلام المری تر کما لا یعنی یا اتپشبہات کے بجائے گیا دین و نسیحا تو یہ وہ پانچ احادیث جو کہ مدار دین ہے تو ان میں سے ایک حدیث ان نم بالنیات بنیات بھی ہے لئے اس لیے اس کوم سے دین ہم سے دین کہتے ہیں تو حضرت عمر صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے فرمایا کرتے تھے ان عمل بالنیات وہ ان نمال امر مانوا پمن خان حجرت دنیا یوسی او علا امرا عطن یون کے ہوحا فضرت اس حدیث میں مقاصد یا مباحث کثیرہ ہیں پہلا مبحث اس حدیث میں حرف انمات بحث ہے یہ ان نواں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ان تاکید کے لیے آتا ہے حرف پیما نفی کے لیے آتا ہے جب نفی اور تاکید آپس میں ملتے ہیں تو اس سے حسر پیدا ہوتا ہے حسر پیدا ہوتا ہے جیسے قرآن عظیم میں آپ نے پڑھا ہے انما نما الکم الاغ واحد انما نم اللہ علام واحد تو یہ انما کیا ہے یہ حسر کے لیے نما ہر رمال تھا یہ حسر کے لیے ہے تو یہاں بھی انما جو ہے یہ حسر کے لیے ہے علی عرب حرف انما وہاں استعمال کرتی تھے جبکہ قائل متکلم اپنے بات پر صد فیصد اعتماد ہوتا تھا جس کو آپ کہتے ہیں سو فی صد یہ بات سچی ہے تو سو فیصد یہ بات سچی کا معنی یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے تو ان کلمہ کے لیمے حاصل تقویت اور عظمت کلام کے خاطر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز لوگوں بات یہ سچی اور پکی ہے المال بالنیات اس کا پہلے ہم لفظی معنی کرتے ہیں لفظی معنی کے بعد پھر اعمال پر باس ہوگا اعمال کے بعد پھر نیاد پہ باس ہوگا پھر اعمال اور نیات کو ملاتے ہوئے دونوں پہ باس ہوگا پھر اس کے کوئی اثرات بین المحدثین جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ تو لفظی معنی یہ ہے کہ ان عمل اعمال و بنیات بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں اب ہم اس کے متعلق نہیں بتاتے ابھی تک آپ اعمال نیت کے ساتھ ہیں اب یہ بات ہے کہ ان نمل اعمال بنیات یہ با جا رہا ہے اور نیات مجرور ہے اور جار مجرور جو ہے وہ اپنے لیے متعلق چاہتا ہے تب اس کا متعلق کیا ہے اس لیے کہ بغیر متعلق نکالنے کی اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ کہتے ہیں نمل اعمال بنیات اعمالیت سے نیت پر ہے تو اس کا متعلق کیا ہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کے نم العمال البنیات کی وجود العمال بن نیات بے شک اعمال کا وجود نیت پر ہے بے شک اعمال کا وجود نیت پر ہے اب یہ حدیث اپنے اس مفہوم پر اگر ہم لیں گے تو یہ اس حدیث کا یہ مضمون جو ہے یہ عقل سے بھی خلاف ہے شرط تو شرح ہے عقل سے بھی خلاف ہے اس لیے کہ کوئی بچہ یا آدمی چھت سے گرتا ہے تو یہ گرنے کا نیت نہیں کرتا ہے اور اچانک نیچے گراتا ہے تو اگر یہ گرنا عمل ہے تو گرنے والے نے تو نیت گرنے کا نہیں کیا اور گر گیا ہے اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ وجود العمالی بنیات امال کا وجود جو ہے یہ نیت پر ہے تو یہ گرنا بھی ایک عمل ہے بدونی نیت حاضر ہو گیا ہے اب یہ دیکھو یہ مل شا میرے میرے طرف دیکھتا ہے ابھی اس مولی صاحب نے جو ہے ہاتھ سے پسینا صاف کیا یہ ایک عمل طور صاحب نے نیت کیا ہے نہیں کیا انما وجود بنیات اعمال کو وجود نیت پر ہے وہ دیکھو عمل کر رہا ہے لکھ رہا ہے نیت کیا ہم نے نہیں کیا تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وجود العمال بنیاد اعمال کو وجود نیت پر ہے بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کا تعلق یا جس کا وجود بغیر نیت کے ہوتا ہے ہاتھ میں نص نہیں کیا تھا اب کیا کریں تو اس لیے علماء حضرات اس کے متعلق وجود کے علاوہ کچھ اور لیتے ہیں اور پھر اس سے اختلاف بالمسائل الفروعیہ فرویہ چھیڑتے ہیں تو امام شافیہ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ صحت العمال بنیات احناف کہتے ہیں کہ ثواب العمال بنیات اعمال کی صحت نیت پر ہے شوافی فرماتے ہیں حناف کہتے ہیں سواب الاعمال بن نیات عمل کا جو سواب ملتا ہے وہ نیت پر ملتا ہے بدون نیت عمل کا سواب نہیں ملتا ہے اب سمجھ گئے یہ اچھی بات ہے لیکن اس پر بھی پھر بہت سے باتیں ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں حکم الاعمال بن نیات اعمال کا حکم ہی نیت پر ہے اب اس پر اگر بات کریں گے تو پھر یہ مسئلہ پھر کی چھڑ جائے گا یہ بہت لمب ہوگا لیکن سر اختصار سے عرض کرتا ہوں حکم العمالی بنیاد ہے تو اب یہ حکم دو قسم پر ہے ایک حکمی دنیاوی ہے اور ایک حکم اخروی ہے حکمی دنیاوی صحت ہے حکم اخروی ثواب ہے احناف حکم اخروی لیتے ہیں جس کا معنی ثواب ہے شوافی لکھتی صحت جس کا معنی دنیا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ جب حکم اخروی ثواب یہ مراد ہمارے دونوں کا ہے تو لہذا حکم دنوی صحت لینا غیر مناسب ہوگا اس لیے کہ ایک چیز تو ایک چیز پر دلالت کرتا ہے اگر ہم اس سے حکم جنیوی اور اخروی بیک وقت لیں گے تو اس سے لازم ہو جائے گا جم بالحقیقت والمجاز اور یہ مناسب نہیں ہے یا اس سے معلوم ہو جائے گا عموم مشترک اور لاموم علمشترک تو لہذا جب ہم نے حکم اخروی لے لیا ہے ثواب تو حکم جنیوی لینے میں فائدہ نہیں ہے تو ہم نے کیا کہا امل اعمال بن <نیات> کیا کہیں گی اے ثواب العمال بن <نیات> کے ثواب جو ہے وہ دار و مدار کس پہ ہے نیت پر ہے مسئلہ یہاں سے چڑھتا ہے کہ بھئی وضو ایک عمل ہے اور اب اس وضو میں نیت جو ہے یہ فرض ہے یا یہ سنت ہے یا مستحب ہے امام شافیہ ال رحمت فرماتے ہیں کہ وزم نیت فرض ہے اے نم العام بنیاد اور ہم کہتے ہیں کہ وزو نیت فرض نہیں ہے کیوں فرض نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتی ہیں وہ انصلام سمائے مان فہورا ہم نے متحر پانی اتارا اس فرقان تو اب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 آنے پاک پر حدیث سے خبر واحد سے مناسب نہیں ہے تو لہذا ہم جو ہے وزو میں نیت کو سنت کہیں گے ماسبت ب سنتی فو سنت تو حجیز سے ان عمل اعمال سے نیت ذکر ہے تو نیت بلزو سنت ہے ہر چیز توہارت ہے تو بدونی بدونی نیت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 آپ نے نیت نہیں کی تھی کہ نوے تو ان ہراضو بلوائے تو کیا اس کپڑے سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی ہاں یہ بھی تو ایک عمل ہے امام شافی علیہ رحمت کو ہم بطور الزام کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے قتل خطا کیا تھا تو قتل خطا کے سو کہتے ہیں اس کی تین اقسام ہیں نا قتل خطا کے یا کا تاحفل قسط ہو یا کا تافل امن ہو وہ سامنے جو ہے نا وہکار کر رہا تھا اور دست ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ لا ہے لد جانتے ہو نا بڑا کعوا تتس یہ لد بیٹھی ہوئی ہے اس نے نشانہ بنا کر مارا تو جب دیکھا وہ آدمی تھا یہ جہاد کر رہا تھا اس نے کہا کہ وہ سامنے کافر ہے اس کو گولی کا نشانہ بنایا وہ مسلمان مر گیا یہ قتل کیا تھا ہم امام شاطر علیہ رحمت سے بڑے ادب و احترام سے پوچھتے ہیں یہ قتل تو ہے یہ قتل خطا کہ نیت کیا تھا اس نے نیت کیا تھا کہ انی حرید و شخص اریدان یہ قتل خطاء اس نے قتل خطا کی نیت کی ہے تو بغیر بھی دونوں نیت خطا آپ اس کو قتل خطا کیوں کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر اعمال کا صدور بھی ہوتا ہے اور نیت جو ہے یہ فرض ہو بار بار یہ بہت لمبا مسئلہ ہے ہم اس کو یہاں پہ ابھی نہیں چھیڑتے اس لیے کہ اس حدیث کی جامعیت پر محدثین فرماتے ہیں دین کے ستر ابواب ہیں اور ستر ابواب کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے اب نے مشکات میں پڑھا ہوگا المان الشو بطن فاضل ودنا اماط اللہ ابھی آپ آب نے پڑھا ہے ستر شعب دین اسلام کے ان ستر کے ساتھ ان امان بنیاد کا تعلق ہے حدیث کی اتنی ہے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 کے بغیر اس نے ہاتھ بھی دھوئے مزمز بھی کیا اس کے بھی کیا اس کے بعد جو ہے اس نے چہرہ دھویا ہاتھ بھی دھوئے مسے بھی کیا پاؤں بھی دھوئے ابھی نماز پڑھ رہا ہے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی امام وشا بھی فرماتے رہم اللہ کیونکہ یہ وضو غیر منوی ہے تو یہ متحر آزاد نہیں ہے لہٰذا سے نماز نہیں ہوتی ہے حنوی تحقیق یہ ہے کہ الدّہ من نے سمائے مان پانی بجا کے خود متحر ہے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتا و مطلقاً فرمائے ہے نماز کھلتی ہے وضو سے اس لیے وضو تو کیا ہے جس سے عبارت تھی لہٰذا یہ وضو مفتاح و صلات ہے البتہ یہ وضو جو غیر منوی ہے یہ متحر آزاد ہے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 ایسی وضو سے ان آزائے اربا کے گناہ نہیں گرتے نہیں چڑتے چڑتے جڑتے نہیں جڑتے لیکن یہ مذاق خود متا ہے کہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ متا ہے وہ کہتے ہیں یہ غیر یہ متحر ہے ہم کہتے ہیں سواب کی نیت نہیں تھا تو اجر نہیں ملے گا لیکن متا ہے جیسے آپ ایکچوری لیتے ہیں اور اس چوری سے آپ ایک مرغی ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کے دیا ہے نیت نہیں کیا تھا کہ, فلا فلا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس چوری سے ایک مرغی ذبح کروں آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا تو اس سے ذبح تو ہو گیا ہے لہذا وضو میں نیت نہیں ہے تو وضو مفتاح و سولاد ہو گیا ہے البت اس پر جو اثرات مرتب ہے سواب کے اسے نہیں ہے تین اعمال بنیاد اے سواب العامی لیکن ہم اس سے بھی بہتر ایک توجہ کرتے ہیں یہ توجہ ہمارے اس عام کتب میں ملتی ہے آپ کو انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے تقریرات میں اور یہ جو ہے امام ابن کثیر کی آٹ کی کتاب ہے اس میں یہ تو توجہ ملتی ہے ان نم العمال بنیات عبرت الامال بنیات اور یہ سب سے بہتر ہے اس میں جگروں سے آپ بچ جائیں گے یا اعتبار العمال بنیات یا عبرت العمال بن نیات ہوگی ان نم العمال بنیات اعتبار العمال بن نیات انکان شررن پر و انکان خیرن پر خیرن اعمال کی عبرت کے اعتبار جو ہے یہ نیت پر ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو امال صحیح ہیں آپ کی نیت شر ہو تو امال شر ہیں ابھی امال بات واس کریں گے اب یہاں سے تھوڑی سی بات پہلے کرتے ہیں محلی نیت محلی نیت یا نیت کے لحاظ سے امال کی تین قسمیں ہیں معاشیات مباحات نیت کے اعتبار سے آوار کی تین قسمیں ہیں قسم اول ہے تو دوسرا معصیات تیسرا مباحت معصیات میں نیت نہیں کرنا اگر کوئی ماسیات میں معصیت کی نیت کرے گا تو یہ مجرم اس پر خوف و کفر ہوگا میں ارادہ کرتا ہوں کہ ادنے کو میں قتل کرتا ہوں اللہ کے لیے اور, اور مسلمان ہو گناگاہ ہے کہ نہیں ہے ماسیات میں معصیت کا گناہ کرنا گنا ہے معصیت خود گنا ہے اور معصیت میں معصیت کی نیت کرنا بھی گناہ ہے تو ڈبل گناہ بن گئے ایک توعات ہیں تو آت ہے تو آت میں ثواب کا دارومدار ہی نیت پر ہے ثواب کے دارومدار جو ہے وہ نیت پر ہے آپ نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ آپ کو ثواب ملے گا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 مباحا میں نیت کا اعتبار ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو سواب ہے نیت اچھی نہ ہو تو سواب گناہ ہے جس کی مثال محدثین لکھتے ہیں آتر آتر تو آپ جانتے ہیں نا آپ کے جیب میں آتر کی شیشے ہونے چاہیے اب یہ آتر ہے اب ٹھیک ہے اے میں لگا تو یہ اطر میں نے لگا لی ہے اس لیے کہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں آپ لگائے بھائی بخاری شریف پڑھتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نئے ملاقات ہے فرماتے ہیں فکان تکلم یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی خود باتیں کر رہے ہیں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 نمازی جمعے کے لیے آپ کے جو سنتی رسول ہے تو سواب ہے لیکن اگر یہ عطر آپ لگائیں کہ بھائی راستے پر جاؤں گا آگے سے مزدورات آئیں گے وہ میرے خوشبو کو چونگیں گے تو میرے سے ان کی توجہ پیدا ہوگی تو یہ کیا ہو گیا حرام ہو گیا یہی عطر ہے آپ نے نیت کی ہے سنتی رسول کی تو آپ کو سواب ملتا ہے یہی اطرے آپ نے نیت ہے کسی نفس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تو آپ کو سب ملے گا تین نمل اعمال البنیات حبرت العمال بنیات انکان خیرن فخیر انکان شرن ف شر مسئلہ حل ہو گیا ہے اب یہ سب سے بہتر ہو گیا نمل اعمال البنیات حبرت العمال بنیات انکان شرر ف شرن انکان خیرن فیر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 عبرت العمال بن نیات ان کا شر اور ان کا خیر الفا ان شاء اللہ اب یہ مسئلہ چوگے نول اعمال بنیاد ہے عبرت العامال بن نیات یہ لفظ مانا ہو گیا ہے اور کرام اب دوسری بات کروں یہ اعمال جمع ہے اور نیات بھی جمع ہے امار کیا ہے بھائی اور نیات بھی جمع ہے آپ نے یہ بات کتابوں میں بات یہ بات پڑی ہے کہ جب جمع بمقابلہ جمع ہو آ جائے تو آپ کے کیا ہوتا ہے تقسیم الاحاد الحاد تو انم الاعمال اعمال بنیاد سے یہاں یہ بات چھڑتی ہے کوئی مانا کرتے ہیں کہ الاعمال بھی جمع ہے النیات بھی جمع ہے جمع جب وہ مقابلے جمع ہو جائے تو تقسیم الحاد فوکسلو جو حکم تو ندیم صاحب کے کتنے چہرے ہیں تو یہاں تو فوکس حکم آ گیا ہے بھائی فوکسلو بھی جمع وجو بھی جمع ہے تو نوازی تم میں سے ہر ایک آدمی اپنا ایک ایک منہ ڈولو ریپوش